السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمد کیا حال ہے آپ سب کے خیریت سے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 بأن ربك أوحى لها كومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل آپ کے سامنے یہ بات آ تھی کہ یہ جو زلزلہ ہے یہ کب واقع ہوگا ایک قول تو یہ تھا کہ اولہ سے پہلے ہوگا دوسرا قول یہ تھا کہ نقث ثانیہ کے بعد ہوگا اور تیسرا قول میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ زلزلے ممکن ہیں کہ متعدد ہوں الگ الگ ہوں کئی ہوں ایک نقلا سے پہلے ہو دوسرا نقث ثانیہ کے بعد ہو مختلف ہو سکتے ہیں پھر آپ کے سامنے یہ بات آ تھی وہ اخر و جتیل اور وہ اور زمین اپنے بوجھوں کو باہر نکالنے کے لیے تو اسقال سے کیا مراد ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زلزلے سے نق اولہ کا وقت نق اولہ کے وقت کا جو زلزلہ ہے وہ مراد ہے وہ اس اشقال سے مراد دفین مراد لیتے ہیں دفینے مراد لیتے ہیں زمین اپنے اندر جو دفینے ہیں ہیں وہ نکال دے گی اس بارے میں ایک روایت ہے حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے چاندی سونے کی بڑی چٹانوں کی شکل میں پگل دے گی اس وقت قاتل دیکھ کر کہے گا ہائے میں نے اس کے لیے قتل کیا تھا پتہ رقمی کرنے والا کہے گا ہائے میں نے اس کی وجہ سے عزیزوں کو چھوڑا تھا اور چور دیکھ کر کہے گا افسوس اس کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا پھر کوئی بھی اس سونے کی طرف توجہ نہیں کرے گا یہ مسلم اور ترمزی شریف کی روایت ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ, کہ عن قریب فرات سے بہت سا سونا برا نکلے گا اگر کوئی شخص اس زمانے میں وہاں موجود ہو تو اس میں سے کچھ نہ لے پر مسلم کی روایت میں ہے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک نہر خوراک سونے کا پہاڑ برآمد نہ کر دے گی یعنی جب تک فرات کے نہر سے سونے کا پہاڑ نہیں نکلے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور اس سونے پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے یہاں تک کہ سو میں سے ننانوے مارے جائیں گے اور ایک بچے گا اور یہ کہے گا کہ شاید میں ہی ایک بچ گیا ہوں تو ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں اس سونے پر قتال وغیرہ ہو اور آخر میں سب کو اس سے نفرت ہو جائے گی اور کوئی بھی اس کو نہیں لے گا تو ایک قول یہ تھا کہ اسپار سے مراد زمین کے یقینے ہیں دوسرا قالل یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ زلزلے سے نقصان کے بعد کیا زلزلہ مراد ہے وہ اسقال سے مراد مردے لیتے ہیں مردے یعنی زمین مردوں کو قبروں سے باہر نکال دے گی اور بعض کہتے ہیں اسقال سے مراد وہ خزانے ہیں جو دجال کے زمانے میں نکلیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ دجال کے نکلنے کے وقت نق اولہ کے وقت ثانیہ کے وقت زمین سے خزانے اور دفینے نکلیں گے تو یہ مختلف معانی مراد لی ہے مفسرین نے کران میں انسان تعجب سے کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا کہ ایسا سخت زلزلہ آیا اور وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر یہ زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینکنے لگی عبادت ص کہتے ہیں کہ انسان سے مراد کافر ہے وقار انسان یہاں پر انسان سے مراد کافر ہے تو اس کے تعجب کیوں ہوگا وقار انسان و انسان تعجب سے کہے گا کہ کیا ہوا زمین کو تو یہ تعجب سے اس لیے کہے گا یہ تعجب اس لیے ہوگا کہ جن کسیوں کا یقین اس کو نہیں تھا اب اس کے سامنے وہ چیزیں آنے لگ گئی تو اس کو تعجب ہوگا اور مومن اس کو پہلے سے یقین تھا اس لیے اس کو تعجب نہیں ہوگا بلکہ مومن کیا کہے گا سلون یہ وہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا اور رسول نے اس کی تصدیق کی بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان سے مراد عام ہے کافر بھی مسلمان بھی کافر تعجب کے لیے کہے گا ما مانا اس زمین کو کیا ہوا اور مومن یہ استعظام کے طور پر کہے گا استعظام استعظام یعنی ہمارا رب کتنے عظمت والا ہے یوم تو علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ آیتیں یوں ہیں یہ وکال انسان کی جو آیت ہم نے پڑی یہ آیت بعد میں ہے اور یوم پہلے ہے تو اصل میں یوں ہوگا کلام اذن تو اخبار یعنی اس دن زمین وہ سب کچھ بیان کر دے گی جو اس پر اچھا یا برا عمل کیا گیا تو انسان یہ کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا اس نے سب ہی کچھ بیان کر دیا حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی صحابہ نے عرض کیا اللہ عالم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ جس بندے اور بندی نے اس پر جو کچھ بھی کیا ہوگا اس, اس کی گواہی دے گی حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین سے احتیاط احتیاط رکھو رکھو تم زمین سے احتیاط رکھو یہ تمہاری ماں ہے جس نے اس پر جو بھی اچھا یا برا کام کیا ہوگا وہ اس کی خبر ضرور دے گی یہاں پر انسان کے عقل میں سوال آتا ہے کہ زمین تو ایک بے عقل بے زبان جسم ہے یہ کس طرح یہ باتیں کرے گی گواہی دے گی تو حضرت عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے اس سے اس کا جواب ہو گیا کہ وہ قادر مطلق اللہ رب العزت کی ذات اس کو زبان عطا فرمائے گی اپن عطا فرمائے گی حضرت عبداللہ اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت زمین کو ادراک اور زبان عطا فرمائیں گے تو یہ سب حالات بیان کر دیں گے اور قرآن حکیم کی آیات سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز اب کی تصبیح کرتی ہے تو زمین یہ بھی اس وقت بولے گی ان کا بات ابھی میں نے بتائی کہ زمین ماں ہے ماں ماں کو اپنے بچوں سے دشمنی ہو سکتی ہے کیا ماں اپنی بچوں سے دشمن ہو سکتی ہے نہیں ماں دشمن نہیں ہو سکتی تو یہ جو ہے یہ ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گی لیکن جب اللہ حکم دے دے گا کہ گواہی دو تو پھر یہ زمین اللہ کے حکم سے یہ ساری کی ساری باتیں ظاہر کرے گی بے رب کام آ گئی یہ بھی ممکن ہے کہ وقال انسان ہر انسان کہے گا کہ کیا ہوا زمین کو یعنی جب انسان یہ کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہوا اتنی شدید حرکت کیسے آ گئی یہ کیسے حرکت کر رہی ہے یہ کس دفعے نکال رہی ہے اسقال بوجھ کو نکال رہی ہے تو یہ زمین بیان کرے گی کہ دنیا ختم ہو چکی قیامت آ گئی ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حرکت کروں اور جتنے دفینے ہیں اسقال ہیں بوجھ ہے وہ برد ہیں کلو اب یہ بات کہ زمین کی طرف وحی کیسے ہوگی بعید طور کے آپ کے رب نے اس کو وحی کی بے اللہ ابا کا اوحالہ تو یہ وحی کیسے ہوگی تو ممکن ہے کہ یہ وحی الہام ہے کہ اللہ اس کو القا فرما دے زمین کو القا فرما دے یا یہ ہے کہ یہ کسی فرشتے کے ذریعے حکم دیا جائے یا زمین میں حیات ڈال کر پیدا کر کے اس میں عقل پیدا کر کے اس کو اسے تعبیر کر دیا اللہ نے تو جب زمین کی شہادت دے گی جب زمین دواہی دے گی انسان کے سامنے حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی حساب و کتاب سے فراغت پر اپنے اعمال کے اعتبار سے لوگ مختلف ہوں گے تو مختلف قسم کے لوگ ہوں گے کسی کے اعمال اچھے ہوں گے کسی کے برے ہوں گے تو مختلف تو مختلف راستوں سے لوٹیں گے یوم لوگ متفرق طور پر لوٹیں گے کچھ دائیں جنت کی طرف جائیں گے اور کچھ بائیں طرف ج, جہنم کی طرف جائیں گے تاکہ اپنے اعمال آم, کا مشاہدہ کر لے جزا کا مشاہدہ کر لے بات رضی اللہ کے فرماتے ہیں کہ لیو رو جزاء آعمال تاکہ یہ اپنے اعمال کی جزا دیکھتے ہیں ضرورت شر یرا اب ان دونوں آیتوں میں اعمال دیکھنے کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نیکی یا وہ بدی جسم کی صورت میں سامنے آ جائے یا ان کی سزا جزا سامنے آ جائے بات سمجھ میں آ گئی رویہ <تصفح> جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور میں یہاں ضرورت شرا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا جہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھتے یہ جو آخری دعا آیتیں ہیں عبداللہ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیتیں ہیں یہ جو کمیا عمل ہے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طبیع حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الفاظت الجامع یعنی منفرد یتتا اور جامعہ فرمایا ہے درج مسخال کا آپ نے بتایا کہ بار بار برابر ایک ہے از کال ایک ہے مس کال مس کال کا مان ہوتا ہے برابر برابر ہوتا ہے مساقی ایک خاص مقدار ہے کیا عربی کے اندر ایک خاص مقدار اس کو کہتے ہیں مس جس کا وزن ہوتا ہے سات درہم درہم یہ ایک مس کا وزن ہوتا ہے ایک پٹا تین سات درہم تو یہ ایک پیمانہ ہے تو اس کے برابر اب بات سمجھ میں آ گئی یہ پیمانہ ہے جی ٹھیک ہو گیا اور کوئی بات اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آخری آیات ہیں نا یہ قرآن حکیم کے سب سے زیادہ جامع آیتیں ہیں مضبوط آیتیں ہیں ربیع بن خیسمہ ربیع بن خیسمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک شخص یہ صورت پڑھتا ہوا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس سے گزرا تو جب وہ شخص اس صورت کے آخری حصے پر پہنچا تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے کافی ہے تُو نے نصیحت کا حق ادا کر دیا اور ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھا دیجیے دی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو قرآن سکھاؤ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہ سورج سکھائی جب اس آیت پر پہنچے نا فَمَن يعمل حسبی حسبی میرے لیے یہی کافی ہے یہی کافی ہے لا اللہ اسماغ رہا بس بس مجھے یہی کافی ہے اس کے علاوہ مجھے سننے کی کوئی ضرورت نہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے رہنے دو وہ آدمی بہت سمجھدار ہے یہ قرآن حکیم کی بڑی جامع مضبوط آئےتیں ہیں انسان کی نصیحت کے لیے یہی دو آئے اور ہوئی بات صورت اللہ حضرت آخری دو آیات کا ایک استخارہ ہوتا تھا کیا یہ درست ہے مجھے تو یہ نہیں میں کہ کیا استخارہ ہوتا تھا مجھے نہیں معلوم جی کیا استخارہ ہوتا مجھے نہیں معلوم السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برکاتہ اور کوئی بات پوچھنی ہے تو پھر السلام علیکم